اللهم السميع العليم من الشيطان الرجيم بسمه وانتقي وانتقي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وَلَا الَّذِينَ فی اللہ اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے آپ ہر کس مردہ گمان نہ کریں بل اح بلکہ وہ سدھا ہیں ان کی اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں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 لیکن جو اخروی زندگی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے وہ زندگی بڑی اعلیٰ بڑی عمدہ اور بڑی عرفہ زندگی ہے حتہ کہ ان کو بردہ گمان کرنا ہی ٹھیک نہیں یعنی وہ حیات کی دنی دنیا بھی سے کہیں اعلیٰ اور بہتر زندگی جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حام ہاں کو بلند درجات ملتے ہیں اور ہر قسم کی نگڑت اور لذت ان کو حاصل ہوتی ہے یہ زندگی حقیقی زندگی ہے دنیا بھی نہیں اخروی زندگی ہے اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے یہ تمہاری نظروں سے او ہے اس کو بردفی زندگی کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے تشورون تم اس زندگی کا شرور نہیں رکھتے لا تطولو فی سبیل اللہ اموار. جو اللہ کے راستے میں قطر ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ احیاء ہیں زندہ ہیں بلا کے لا تشور لیکن تم شعور نہیں رکھتے اور یہاں فرمایا اللہ اللہ جو اللہ کے راستے میں قطر ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ ہو بل احیا بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے نام ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں یہ اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے قبر کی زندگی یا ورزہ کی زندگی یوں تو ہر مرنے والے انسان کو یہ زندگی ملتی ہے مرنے والا نیک ہو یا باد مومن ہو یا کافی اس کے مرتے ہی اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے اخروی زندگی کہتے ہیں اور اس پہل میں زندگی کا بھی پہلا مرحلہ قبر و برد کی زندگی ہے جس کا یہ آغاز ہو جاتا ہے برے لوگوں کو اس بردہ کی زندگی میں سزا ملتی ہے ان کے برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے نیک لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا ملتی ہے جنت کی ہوائیں تک پہنچنی ہیں اور جنت کی نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں اور نہ بچھونا ان کے لیے جنت کا ہوتا ہے اور جو کافر اور اللہ کے بانی فرمان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کی باد ثبو لو پہنچتی ہے بدبودار اور اسی طرح جہنم کا اور نہ بچھونا ان کو دے دیا جاتا ہے یہ قیامت سے پہلے ہی برس میں قبر میں ان کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں یعنی ہر نیک اور باد سب کو یہ برطفی زندگی حاصل ہوتی ہے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے یہ دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ایک الگ مختلف زندگی ہے لیکن شہادا کی زندگی چونکہ بڑی ہی اعلیٰ ترین زندگی ہے اس لیے خاص شہادا کے بارے میں فرمایا بل احیاء ان کو تم مردہ کہو بھی نہ مردہ سمجھو بھی نہ وہ تو زندہ ہیں ان دور میں لیکن ان کی زندگی جو مخروی ہے وہ دنیاوی زندگی سے کہیں بہتر ہے اور غیر شہیدوں کے کی نسبت غیر شہادرات کی نسبت شہادرات کی زندگی بہت باہر اور حقفا ہے ان دور میں ہی گرزاعون اور کے ہاں حال پر دیے جاتے ہیں دنیاوی زندگی بھی انسان کی دو بروں پر مشتمل ہوتی ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں جنین ہوتا ہے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 یہ سارے معاملات اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے بعد پھر جب اس کی علادت ہوتی ہے تو یہ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے جو اس کو دنیا میں ملتی ہے یعنی حیات دنیا بھی وہ شکم مادر سے ہی شروع ہو چکی ہے لیکن کچھ حصہ وہ جنین کی صورت میں گزارنے کے بعد خلی منتقلا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچے کی حالت میں باہر نکالتا ہے تو وہ ایک دنیا میں باہر نکل کے آنکھ کھولتا ہے یہ زندگی ایک ہی ہے وہ پہلے سے ہی جاری ہے لیکن اس کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اخری زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو مراحل میں تقسیم کیا ہے ایک مرحلہ قبر یا برزخ کی زندگی ہے مرنے کے بعد پیاوت سے پہلے پہلے کی زندگی اس کو قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی کہتے ہیں اور اس میں بد کو سدا اور نیک کو جزا وہ مسلسل دی جاتی رہتی ہے اور پھر قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا یہ سارے کے سارے لوگ یہ بے ہوش ہو جائیں گے زمین و واسطوان میں جتنے بھی ہیں سب اور پھر جب دوسرا سور پھوکا جائے گا تو یہ سارے بیدار ہو جائیں گے اٹھ جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے اور ان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ اخروی زندگی کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے اب یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برزخی زندگی میں اگر جزا اور سزا کو مان لیا جائے تو وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے فوت ہو گئے اگر وہ بد ہیں تو ان کو اس وقت سے لے کے مسلسل سزا دی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جو قیامت کے بالکل قریب فارم ہوں گے بد لوگ ان کی سزا وہ پہلے والوں کی نسبت بہت تھوڑی رہ جائے گی یہ تو انصاف نہ ہوا اسی طرح وہ نیک لوگ جو ہزاروں سال پہلے فارم ہو گئے قبر میں ان کو اگر جزا ملتی ہے ان کو اگر ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے وہ تو کب کے وہ نیک اعمال کا بدلہ لے کے چلے جا رہے ہیں اور جو گرمے قیامت فور ہوں گے نیک لوگ وہ بھی قبر کے اندر اپنی نیک اعمال کا بدلہ پائیں گے تو ان کو تھوڑا سا ملے گا ان کو بہت زیادہ مل جائے گا تو یہ انسان نہیں ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ احتاز کرنے والوں نے بیچاروں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ انصاف ہم نے کرنا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہوگا یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کا کام ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ تیرا اب مندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ مس ذرہ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی سب کو ان کے آمار کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ استاد کسی کو دس ڈنڈے لگائے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ دس ڈنڈے لگا اور دوسرے کو ایک ہی ڈندہ پورے زور سے لگا دیتا ہے وہ جو ایک پورے زور سے لگا ہے پسو کا وہ دس کے مقابلے میں زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ رحمت جو مالک ال ہے علام علی شہید وزیر ہے وہ انصاف کرنے والا ہے اس نے واضح کیا ہے کہ ہر کسی کو اس کا پورا پراجر پورا اجر پورا پورا بدلا ملے گا نیک کا بھی پورا بدلا ملے گا اگر کوئی بد ہے تو اس کو بھی پورا بدلا ملے گا نہ بد پر ظلم اور زیادتی ہوگی نہ نیک پر ظلم اور زیادتی ہوگی سب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کر لے گا کیسے کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے شاعر نشان ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے کرے گا آپ لوگوں کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے نبی ما اللہ من فضلی ہی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو ان کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا منفرلی ہی اللہ کے فضل سے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے پیچھے سے انہیں نہیں ملے یعنی وہ لوگ جن کو وہ پیچھے جہاد میں میدان تعداد میں چھوڑ آئے ہیں ابھی تک وہ ان کے ساتھ نہیں آئے تو ان کے اس نیک آمال پر وہ بڑے خوش ہیں کہ بھائی آخر یہ بھی جنت میں جا کے اس طرح کی نعمتیں پالیں گے بڑھنے کے بعد ان کی بھی بڑی اچھی زندگی شروع ہونے والی ہے اللہ اوفن علیہم کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کے عظیم فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر کہ اجر کو ضائع نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ خیالہ ہوا تعالی نے یہ اہل جنت کا پیغام دنیا والوں کو دیا ہے سیدنا دینا عبد اللہ مسرور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا وَلَا بِه بِه <بِرزادون> تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش الٰہی کے ساتھ تندینیں رٹتی ہوئی ہیں وہ جنت میں سے یہاں سے جاتی ہے روحیں کھاتی پیتی ہیں اور پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی تبدیلوں میں آ کر آرام کرتی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اہل جنت کی روحیں شہدا کی روحیں سبز پرندوں کے تالب میں ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی تبدیلوں میں ٹھہرتی ہیں اور جنت سے کھاتی ہیں اب یہاں پر بھی ایک اشکاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے رو بوفی جیسا ہی کہ مرنے والے کی روح بن آخر اس کے جسم میں جو جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے ابیر وہ اس سے سوال پوچھتے ہیں تیرا رقم کون ہے تیرا دین کیا ہے اور وہ نبی جو تمہارے درمیان محوس کیا گیا تھا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کا جواب دے دیتا ہے اگر بد ہوتا ہے تو کہتا ہے آدری آئی افسوس مجھے اس کے بارے میں کچھ ان نہیں وہاں تو حدیث میں آ رہا ہے کہ ان کی روحیں ان کی شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے آلک میں ہوتی ہیں یہ کیسے ممکن اس کا بھی جواب وہی ہے کہ یہ بذخی معاملات ہیں اخروی معاملات ہیں ان غیر سے ان کا تعلق ہے اللہ سکھانا تعالیٰ نے جس قدر ہمیں بتا دیا ہاں ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی پر ایمان لائیں ہمیں چاہیے کہ من اللہ تعالی کی بات وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پتا چلا کہ سہرا کی روحیں سبز پرندوں کے طالب میں ہوتی ہے ہمارا یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ مسلم کی زبانی پتا چلا کہ روحیں جسموں میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہیں اس پر بھی ہمیں یقین ہے اب روح جسم میں بھی ہوتی ہے اور سبز پرندوں کے طالب میں بھی ہوتی ہے بیک وقت ان دونوں جگہوں پر کیسے ممکن ہے جیسے اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے ویسے ممکن ہے اللہ کے لیے تو کوئی کام ناممکن نہیں ہماری عقلیں کوتا ہیں ہم اپنی عقل سے جب سوچتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ کام مشکل یا ناممکن نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے سارا کام آسان ہے اور سارا کچھ ہی ممکن ہے اللہ جیسے چاہتا ہے اللہ عب العالمین کی صفات کے بارے میں بھی اس طرح کے اس اور ان پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پہ اترتے ہیں تو دنیا میں چوبیس گھنٹے کہیں نہ کہیں رات کا آخری پہل تو رہتا ہی ہے تو پھر یہ نزول کس وقت ہوتا ہے اور جب نزول ہوتا ہے تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ عرص پر وجود نہیں ہوتے اس طرح کے سوال انسانی یقل میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کا نزول ویسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے شاعان شان ہے اور اللہ تعالیٰ عرض پر بھی موجود ہوتا ہے اور اصبان دنیا پر بھی اترتا ہے اللہ رب عالین کے لیے یہ کام ناممکن نہیں ہے تعدد مکان تعدد مکین کو مخلوق میں تو مستزل ہوتا ہے خالق میں نہیں خالق بیات وقت کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے بھی جس کو چاہے بیات وقت کئی جگہوں پر رکھ سکتا ہے جیسے آسمان پر سورج نکلتا ہے تو اس کو آدھی دنیا والے تقریبا دیکھ رہے ہوتے ہیں آسمان پر چمکتا سورج کئی موقعوں میں بیات وقت نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کئی ملکوں میں بیات وقت موجود ہوتا ہے چاند رات کو طلوع ہوتا ہے تو وہ کئی علاقوں میں کئی ملکوں میں کئی بریاستوں میں بلکہ بیات وقت نظر آتا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوق ہے اللہ جیسا چاہے کر سکتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے ممکن ہے اللہ کے لیے کوئی بات بھی مشکل اور ناممکن ہے بھی بل خلفی اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے بدد سے عطا کر دیا اور اسی طرح اپنے جن مسلمان بھائیوں کو جہادی سبیر اللہ میں مشغول چھوڑ آئے ہیں ان کا تصور کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری طرح پر اور بے خوف قسم کی زندگی حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جو میں شہید ہو گئے جب ان کو اللہ سبحانہ سے کھانا پرندوں کے طالب میں ان کی روحوں کو ڈالا اور جنت کے نہروں کے اوپر جو گندینے معلق ہیں جنت کے پھل وہ کھاتی سائے کرے وہ رہتی تو گردینوں کے پاس آ کے وہ ٹھہر جاتی جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ سب خانہ ہوا تعلیٰ نے ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیا ہے تو کہنے لگے اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک فرمایا ہے تاکہ وہ جہاد سے رافل نہ ہوں جہاد سے لوہ نہ موڑیں تو پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں تو پھر اللہ نے یہ آیات نادر کی کہ ولا من من بلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ لمت پر خوش ہیں اور تمہارے اوپر بھی وہ بڑے ہی خوش ہیں کہ تم پر بھی کوئی خوف اور گاہ نہیں ہوگا یہستم شیرون ابھی نڈمت وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں وہ اور اس بات پر بھی بڑے خوش اور بڑے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا مومن